وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود وآلہ وسلم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد رکھیں کہ حیات الانبیاء کے موضوع پر حضرت محدث کبیر امام بے حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے اور ان کے علاوہ بھی کئی ایک محدثین نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے جو ہے وہ کلام فرمایا ہے تو انہی رسالوں پر جو ہے علماء اہل سنت نے ان کی تشریح بھی فرمائی اور اس کے علاوہ جو ہے علماء اہل سنت نے ان کو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا اجماع امت ہے اس موضوع پر اس بات پر کہ انبیاء کلام علیہم السلاۃ وسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور وہابیوں نجدیوں دیوبندیوں نے اس موضوع پر بھی اس نظریے پر بھی حسب عادت اختلاف کیا اور الٹے سیدھے دلائل کے ذریعے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حیات انبیاء کا جو عقیدہ ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو بدعت قرار دے دیا گیا معاذ اللہ شرک قرار دے دیا گیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن اور حدیث وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثابت کیا جا سکے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کو علم غیب نہیں سرکار حاضر ناظر نہیں سرکار حیات نہیں وغیرہ وغیرہ تو ایک مسلمان ایک عام مسلمان کا بھی یہ نظریہ نہیں ہوتا بلکہ قرآن پڑھ کر اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے تو بہرحال میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی چند آیات سے اور پھر احادیث مبارکہ کے نور سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آج چند دلائل عرض کروں گا حیاتِ انبیاء کے موضوع پر اور اللہ تبارک کا تعالی جل جلالہ کے کرم سے امید رکھتا ہوں کہ یہ دلائل حق کی تلاش کرنے والوں کے لیے کافی ہوں گے مگر یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ توفیق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی دیتی ہے اس کے علاوہ تو کوئی توفیق دے ہی نہیں سکتا چنانچہ حضرت سیدنا امام بے حقی رحمت اللہ کا اعلی علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب الدایہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام کی ارواح قبض کرنے کے بعد ان کے اجساد میں لوٹا دی گئی ہیں پس وہ اپنے رب کے ہاں شہدا کی طرح زندہ ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام علیہ کو ملاحظہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں خبر دی اور آپ کی خبر بالکل سچی ہے ہمارا درود آپ پر پیش ہوتا ہے اور ہمارا سلام آپ کو پہنچتا ہے اور اللہ تبارک وطا نے انبیاء کے پر کھانے حرام کر دیے ہیں اور ہم نے حیات الانبیاء پر علیحدہ مستقل کتاب لکھی ہے بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفت نبوت و رسالت سے پہلے بھی مکتوب تھے اور وہ قبض ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی اور رسول اور اس کے سفی اور اس کی ساری مخلوق سے افضل و برتر ہیں تو یہ حضرت امام بے حقی رحمت اللہ علیہ کی مشہور و معروف جو ہے وہ تحریر ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے شیخ عبدالحق الحق محدی سے بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اقابر علماء کے کلام کا مقتدا یہ ہے کہ احکام دنیا میں بھی حیات کو ثابت کیا جائے دنیاوی حقیقی زندگی ثابت کی جائے لہذا حضرات انبیاء کرام علیہم سلاط و السلام کی حیات شہدا کی حیات سے اخذ اور اکمل و عتم ہے یہی مذہب مختار و متصور ہے نہ کہ جیسا امام بے حقیق کے کلام سے بعض مقامات پر ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی حیات مثل حیات شہدا کے ہے بلکہ امام بہکی کی مراد افضل حیات کی تشبیح دینا ہے اور رفع استبعاد کرنا ہے نہ کہ جمی خصوصیات میں ان کے برابر قرار دینا ہے تو شیخ عبدالحق الحق محدی سے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب جذب القلوب الا دیار المحبوب میں فرمایا ہے اب آ جائیے الاصول العصول امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی صفحہ نمبر چار سو انتیس میں امام حکیم ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق نبی سے کم درجے میں ہوتا ہے اور شہید ان دونوں درجوں سے کم درجے میں ہے لہذا صدیق سے اس کی حیات بھی کم درجے کی ہے اور صدیق کی حیات نبی کی حیات نبی کی حیات, نبی کی حیات سے کم درجے کی ہے اور ولی کی حیات شہید کی حیات سے کم درجے کی ہے تو جب شہید کی حیات صدیق سے کم درجے کی ہے تو نبی کی حیات سے تو بدرجہ اولا ہے وہ کم درجے کی ہوگی اور شہید کی زندگی کا ثبوت تو قرآن کریم میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے ولا تک سبی لموات بلاحیا املا کلّر اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے منع ہے کیونکہ اس نے جان اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کی ہے اور اللہ تعالی نے ان کو زندگی عطا فرما دی اور مردہ کہنے سے منع فرما دیا گیا اگر مردہ کہنا بڑی عزت و کرامت کی بات ہوتی تو اس سے منع نہ فرمایا جاتا اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چشہدا کو مردہ کہنے سے منع فرمایا گیا ہے لیکن حقیقت میں ہیں تو وہ مردہ کیونکہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ان کا جنازہ پڑا گیا ان کو دفن کیا گیا قبریں بنائی گئی تو کیا یہ اعمال زندوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں اللہ اکبر چلیں ہم ان کو مردہ نہیں کہتے لیکن ہیں تو مردہ نا تو اس کا جواب بھی اللہ تعالی نے خود ہی ارشاد ورما دیا ہے اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ارشاد ورما دیا چنانچہ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم جل جلال ارشاد ورماتا ہے وَلَا اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور روزی رزق دیے جاتے ہیں تو شہید ہوتا ہی نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہے کتنے کلما گو منافق تھے جنگوں میں مارے گئے کتنے یہودی اور عیسائی ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں بلکہ بعض اوقات مشرقین کے مقابلے میں قتل ہوئے تو کیا وہ شہید کہلائیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے سرکار علیہ و سلام کی غلامی اختیار نہیں کی تو پیارے آقا علیہ السلام کے توفیل آدمی شہید کہلاتا ہے اس کا مرتبہ یہ ہے تو اس پیارے محبوب کی حیات فی القبر کا کیا کہنا جس کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ان کو مردہ کہنا حرام ہے رب خود فرما رہا ہے کہ خیال میں بھی نہ لاؤ اپنے تصور میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہیں تو جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں اس نبی کی اپنی حیات کا عالم کیا ہوگا اور پھر آپ علیہ السلات وسلام کو تو شہادت کا بھی رتبہ عطا فرمایا گیا ہے چنانچہ یاد رکھیے کہ امام حکیم ترمزی رحمت اللہ علیہ نواد میں یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدا کے سردار کی حیثیت سے مثال فرمایا اور امام صبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کا مرتبہ بھی عنایت فرمایا ہے اور بے شک شہدا کے لیے حیات بالاتفاق اتفاق ثابت ہے ایک روایت میں ہے کہ شہدا کے اجسام کو زمین نہیں کھاتی اور روایت ہے کہ جس نے سال تک اذان دی اس کی قبر میں کیڑے نہیں ہوں گے پس جب شہید اور معذن کی یہ شان ہے کہ زمین ان کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتی تو حضرات انبیاء اکرام اور صدیقین اور اولیاء کی کیا حالت ہوگی جو کہ ہر حال میں ان سے عرفہ و اعلیٰ اور زیادہ جلالت شان والے ہیں کیونکہ وہ تو ایام حیات میں ہی شہید ہیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی آخری مرض میں فرماتے تھے کہ میں اس لقمے کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں جسے میں نے خیبر میں کھایا تھا اب اس زہر سے میری اب یہ حدیث جامع بخاری میں بھی ہے دلائل النبر میں بھی ہے مسند امام احمد میں بھی ہے تو سرکار عالم علیہ سلاۃ والسلام نے جو ظاہری پردہ فرمایا ہے اس کو آپ شہادت کی شہادت بھی کہیں گے بڑے بڑے فکہاں نے مطلب یہی ارشاد فرمایا ہے چنانچہ اللہ تبارک کا بطعلہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے بڑی مشہور و معروف روایت ہے وما ارسل کا اللہ رحمت اور اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں پر رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اس آیا کریم کی تفسیر میں حضرت علامہ غزالی زماں راضی دوراں احمد سعید کا آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بموجب آیا کریمہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں اور جمی ممکنات پر ان کی قابلیت کے موافق واسطۂ فیض الہی ہیں اور اول مخلوقات پر تقسیم فرمانے والے ہیں اور تفصیل روح المعانی میں اسی آیت کریمہ کے تحت یہ لکھا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا تمام عالموں کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ سرکار علیہ السلام تمام ممکنات پر ان کی قابلیتوں کے موافق سیز الہی کا واسطہ ہیں اور اسی لیے حضور علیہ السلام کا نور اول مخلوقات ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اے تیرے نبی کے نور کو جو ہے وہ پیدا فرمایا اور دوسری عدیظ میں ہے کہ اللہ کا معتی موتی ہے اور میں تقسیم کرنے والا تو ان تمام عبارات سے ثابت ہوا کہ آیت کریمہ وما ارسل کا اللہ رحمت عالمین کا مفاد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اٹھارہ ہزار عالم کے ہر فرد کو فیض پہنچاتے رہے ہیں جس طرح اصل تمام شاخوں کو حیات بخشتی ہے اسی طرح تمام عالم ممکنات اور جملہ موجودات عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اصل الاصول ہے اور ہر فرد ممکن حضور علیہ السلام کے لیے فرا اور شاخ کا حکم رکھتا ہے تو جس طرح درخت کی تمام شاخیں جڑ سے حیات نباتاتی حاصل کرتی ہیں اسی طرح عالم امکان کا ہر فرد حضور علیہ السلام سے ہر قسم کے فیوز و برکات اور حیات کا استفادہ کرتا ہے تو یہ سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات النبی کے طور پر ہم دلیل بھی, دلیل بھی یہ دے سکتے ہیں پھر ایک اور قرآن کریم کی آیا میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں بہت مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے سورہ حجرات کی ارشاد خدا بندی ہے یا ایوہ الذین آمنون لا ترفعوا اسواتکم خوک خوط النبی ولا تجہروا لہو بالقول کا جہر بعدکم لبعد اوم تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اطارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو تو تفسیر رول بیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے نبی پاک علیہ السلام کی قبریں انور کے پاس بلند آواز کرنے کو ناپسند فرمایا ہے کیونکہ آپ اپنی میں زندہ ہیں سرکار علیہ السلاط وسلام اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں تو وہاں جا کر ہم بلند آواز سے بات نہیں کر سکتے امام بے حقی نقل فرماتے ہیں شعب الامان میں کہ امام الولید نے فرمایا کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے کہ آپ کی قبر شریف کے پاس آوازیں بلند نہ کی جائیں اور نہ ہی آپ کے سامنے لہو و لعب اور لغو میں مشغول ہو اور نہ ہی کوئی ایسی دنیاوی چیز میں مبتلا ہو جو کہ آپ کی جلالت شان اور عظمت جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو عطا ہے کہ شایان شان نہ ہو اور اس پر بہت اقوال ہیں بہت اقوال ہیں امام شاعرانی رانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی امام ابن کثیر کے بھی کئی مطلب اس میں جو وہ اقوال ہیں اور بہت طول ہم اس کو دے سکتے ہیں لیکن جو مقصد میرا ہے وہی میں مختصر عرض کر رہا ہوں تو اپنے دلائل پر مزید اگلی آیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالی سورہ نسا میں فرماتا ہے ولاؤ انفسم جاؤ کا بسط غف اللہ وسط غفر لحمر رسول طب رحیم جب کبھی وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بار اقدس میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی طلب کریں اور رسول اللہ بھی ان کے لیے تخبار فرمائیں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے امام محمد بن یوسف اب الشامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے وجہ ابتدلال دو چیزوں پر مبنی ہے نمبر ایک کہ بے شک ہمارے نبی زندہ ہیں جیسا کہ یہ اپنی جگہ ثابت شدہ ہے اور نمبر دو یہ کہ آپ علیہ السلام کی امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں یہ بھی اپنے مقام پر ثابت ہے اللہ اکبر پھر مزید فرمایا سبل الہدا میں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام پردہ فرمانے کے بعد بھی ہر حاضر ہونے والے کو جانتے اور پہچانتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے کا درود اور سلام پڑھنے والے کا سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب عطا فرماتے ہیں پس یہ زندہ ہونے کی نشانی و حالت ہے اور یہ بانی دار العلوم دیو قاسم نانو توئی نے اپنی کتاب آب حیات ہے کہ یہی آیتیں سو ایک تو ان میں سے یہ آیت ولو ان نہ ہوں کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں آپ کے ہم اثر ہوں یا بعد کی امت اور تخصیص ہو تو کیسے ہو آپ کا وجود ترتیب تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلی امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور تخوار کرنا اور کرانا جب ہی متصور ہوگا کہ آپ قبر میں زندہ ہیں آپ قبر میں زندہ ہیں تو اب جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ دیوبند دار العلوم کا بانی قاسم نانو توئی اپنی کتاب آب حیات میں کیا لکھ رہا ہے حالانکہ ان کے نظریات دیکھیں اور پھر کبھی ان کی آپ بعض کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہیں پر یہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں کہیں پر یہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی نے ان کو آپس میں جو ہے متضاد معاملات میں مشغول کر کے اہل حق کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کر دی ہے جس چیز کو یہ اپنی بعض کتابوں میں بدعت اور شرک کہتے ہیں تو اب جو ہے وہ بعض کتابوں میں جو ہے یہ اسی کو جائز بھی قرار دے رہے ہیں اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے کتنی مطلب عجیب سی بات ہے بہرحال مشکلات القرآن یہ کتاب ہے انور شاہ صاحب کشمیری کی اس میں یہ لکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے حضرات انبیاء کرام کی حیات پر استدلال کیا جاتا ہے اب دیکھ لیجیے انور شاہ کشمیری کتنا مشہور دیوبندی وہاں بھی گزرا لیکن اس کے باوجود بھی اپنی یہ کتاب میں یہ لکھ رہا ہے اور مزید بارہ ان کی اور کتابیں بھی ہیں اور ان کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہیں تو چند احدیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں توجہ سے آپ سماج فرمائیں اور اللہ نے کہا تو انشاءاللہ تبارک اللہ تبارہ یہ ہمارے دلائل بہت مضبوط رہیں گے اور حیات النبی کے بارے میں جو مسلمان جاننا چاہیں تو اللہ کے فضل سے یہ بیان ان کے لیے کافی اور شافی ہوگا اور مزید تفصیل تو علماء علیہ سنت کی کتابیں پڑھنے سے ہی ان شاء اللہ تعالی جو ہے وہ مل سکے گی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام عرحم السلاۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ کئی کتابوں میں آئی ہے اور اس کو محدثین کی اکثریت نے جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے اور اسی طرح یہ حدیث حضرت انس سے جو ہے وہ روایت ہے حضرت انس بن مالک سے کہ اللہ کے محبوب علیہ صلاط و صلات انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کا کول ہے کہ حسن بن قطبہ کی یہ احادیث حسن ہیں اور امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان حدیث مذکورہ کا محدثین کے ہاں مقام کیا ہے امام حسمی رحمت اللہ علیہ مجمع اس وہ ممبا الفائد میں یہ فرماتے ہیں قار نے روایت کیا ہے اور ابویالہ کے تمام راوی سکا ہیں علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے علامہ ابن حضرتانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ امام بہتی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور مرقات میں ملا علی کاری حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ مزید سماعت فرمائیے سرکار دو عالم علیہ السلاۃ وسلام حیات پر ہم دلائل دے رہے ہیں یاد رکھیے کہ علماء کرام اور محدثین ازام جنہوں نے اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے استدلال فرمایا ہے ان میں امام شاپئی حنفی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور فرمایا کہ امبیائی کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور حضرت علامہ خاطم المحدسیم جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ تعالی ر اپنی کتاب الحاوی نل فتح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی قبر میں اور دوسرے انبیاء کرام کی حیات ہمارے نزدیک قطعی علم کے ساتھ ثابت ہے قطعی علم کے ساتھ ثابت ہے کیونکہ اس پر ہمارے پاس دلائل قائم ہیں اور متواتر احادیث موجود ہیں جو کہ اس یعنی حیات الانبیاء پر دلالت کرنے ہیں علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس باب میں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ایک فرشتہ آپ کی قبر پر موقل ہے جو کہ لوگوں کا سلام آپ کو پہنچاتا ہے اور ہر سلام کرنے والے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں اور حضرت علامہ امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفا الوفا میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات بعد الوفات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کسی قسم کا جو ہے وہ شک نہیں ہے اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ سلاۃ وسلام بھی اپنی قبور میں زندہ ہیں حضرت علامہ ابن امام داؤد بن سلیمان بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امبیائی کرام کی حیات پر اجماع امت ہے اجماع امت ہے کہ حیات امبیا کرام پر کہ کرام زندہ ہیں اور امام شاہ رانی کشپ الغمہ میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح دوسرے امبیائی کرام بھی اور یہی بات زرقانی المباحب میں حضرت امام زرکانی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ازان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں شیخ احمد بن دحلان مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ امبیائی کرام کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا یہ اہل سنہ کے نزدیک بہت سے دلائل سے ثابت ہے اور وہ حدیث کے انبیاء کرام حج کرتے اور تلبیہ بڑھتے ہیں تو یہ تمام احدیث صحیح ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی تعین نہیں ہے تو ان کے ذکر کو طول دینے کی حاجت نہیں ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے محدثین کتنے بڑے بڑے فقہا کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں ان کی کتابوں میں رقم ہیں اور سب کے نزدیک انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بلکہ یہاں تک فکہاں اور محدسین نے فرما دیا کہ اذان اور اقامت کے ساتھ جو ہے وہ نمازیں اپنی ادا فرماتے ہیں اللہ تبارک ان کو جو ہے وہ کرم نوازیاں برکتیں رفت درجات جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں یاد رکھیے کہ حضرات انبیاء کرام الحم السلات وسلام کی حیات فی القبور ہونے میں امت محمدیہ علماء اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں پوری امت کا اجماع ہے پوری امت کا جو ہے وہ اجماع ہے چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت سید امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتح و شریف میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرات علیہ السلت وسلام حیات و مماد ہر حالت میں طیب و طاہر ہیں بلکہ ان کے لیے موت کا آنا محض تصدیق واضۂ الہیہ کے لیے ہے پھر وہ ہمیشہ حیات حقیقی دنیاوی روحانی و جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس لیے کوئی ان کی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا یعنی انبیاء کرام کی وراثت کا کوئی حقدار نہیں ہوتا اور ان کی عورتوں یعنی ازواج سے کسی کا نکاح کرنا منع ہے صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ بخلاب شہدا کے شہدا کے جن کے بارے میں قرآن نے صراحت فرمائی ہے وہ زندہ ہیں اور ان, کے ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا گیا لیکن ان شہدا کی بیویوں سے بیواؤں سے نکاح جائز ہے ان کا ترقہ بھی بڑھتا ہے لیکن انبیاء کرام کی نہ وراثت تقسیم ہوتی ہے اور نہ ہی ان, کے ان کی ازواج سے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے اور امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ الحاوی الفتاحہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی حیات کبور میں حیات دنیا کی حیات دنیا کی طرح ہے اور اس کی دلیل حضرت سیدنا موس علیہ سلاط والسلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کی متقاضی ہے تو سرکار نے یہ شب معراج جو ہے وہ دیکھا تھا کہ حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی حیات النبی پر ایک دلیل ہے اچھا میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ دیوبندیوں کی کتابوں کے حوالے بھی دیے یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر مسئلے کی طرح اس مسئلے میں بھی علماء جو ہے اور مطلب علماء دیوبند دو گروہوں میں تقسیم ہیں اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں گروہ اپنے متفقہ سلاب کو اپنے اپنے حامی اور اپنا ہم مسلک ثابت کرتے ہیں اور مزید عجیب بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کے بڑوں کی عبارات واقع اتنی متضاد ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا گورکھ دندا ہے یہ گرو عقیدہ حیات النبی کو شرک اکبر بتاتا ہے تو دوسرا اسی کو عین جزو ایمان بتا رہا ہے اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے انتقام ہے کہ ان لوگوں نے وہ شاہ کے رسول یعنی اہل سنت والجماعت کو نارواط اور طور پر کہا تو اللہ نے ایسے لوگ بتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی آواز ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپس آپ میں کا تبادلہ ہو رہا ہے لیکن اکابرین دیوبند چاہے وہ حیات جسمانی دنیاوی کے قائل ہوں یا انکار کرنے والے ہوں وہ اپنی جگہ پر ولی اللہ بنے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر ولی اللہ بنے ہوئے ہیں نہ بدتی نہ مشرق اور نہ کوئی گستاخ رسول تو ان تمام رویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ اختلاف محض دکھاوا ہے اگر کوئی خوش عقیدہ شخص ملے تو اس کو گمراہ کرنے کے لیے ایک گروہ کھڑا ہو جائے دیکھیں جی ہم تو حیات الانبیاء کے قائل ہیں اور اگر کوئی زاہد خشک دستیاب ہو تو اس کو دوسرا گروپ ملے کہیں جی کہیں کہ دیکھیں جی ہم تو توحید میں اتنے پختہ ہیں کہ انبیاء کرام کو بھی عام مردوں کی صف میں کھڑے کر دیتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ جیسے یہ لوگ سیاسی طور پر ہمیشہ دو گروپوں میں تقسیم رہے ہیں ایک حکومت وقت کے حق میں دوسرا حکومت کے خلاف تاکہ ہر طرف سے دنیاوی فائدہ حاصل کیا جا سکے کیونکہ یہ لوگ انگریز کے پرورتا ہیں اس لیے اس کی چال چل رہے ہیں سبھی پاکستان بننے کے خلاف صرف چند پاکستان کے حق میں تاکہ اگر بن جائے تو وہاں سے فائدہ نہ بنے تو ہندو خوش اور ان سے فائدہ حاصل کریں گے اور تاریخ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں نے اسی طرح دنیاوی فوائد حاصل کیے ان وہابی دیوبندیوں نے اسی طرح جو ہے وہ فوائد حاصل کیے اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان وہابی دیوبندیوں کی چند عبارتیں کتاب ہے جی ان کی المہند الفند صفحہ نمبر اٹھائیس میں علماء دیوبندیوں علماء دیوبند کے تیئیس بڑوں کا فتویٰ ہے تیئیس عالموں کا فتویٰ ہے کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائق کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے گلا مقلف ہونے کے اور یہ حیات مخصوص ہے آ حضرت اور تمام امبیاء رحم الصلاط وسلام اور شہدا کے ساتھ برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو پس اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ صلاۃ وسلام یہ حیات دنیاوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی ہے کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور مکتوبات شیخ الاسلام میں مولوی حسین احمد ٹانڈو مدنی رنڈوی بھی کہلے ان کو جس نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مومنین و شہداء کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی اور از قبیل حیات دنیا بھی بلکہ بہت وجود سے اس سے قوی تر ہے مولوی محمد ادریس کاندلوی نے لکھا ہے حیات النبی میں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت امبیائی کرام علیہسلاطلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز و عبادات میں مشغول ہیں اور حضرات انبیاء کرام کی یہ برضقی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ یہ حیات حصی اور جسمانی ہے اور مولوی شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام زندہ ہے اور اپنی قبر منورہ میں اذان و اقامت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں یہ جی اس کی کتاب ہے شرح مسلم اور اس میں جو ہے اس نے یہ لکھا ہے تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کہاں ان کے فتو شر کے اکبر کے کہاں ان کے بڑوں کی یہ عبادتیں جو آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور بھی میرے پاس کافی مطلب جو ہیں ان کے بڑے بڑے علماء کی مطلب جو ہیں وہ حوالے سے تحریریں موجود ہیں لیکن یہ چند ایک میں نے صرف آپ کے سامنے جو ہیں وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ ان لوگوں کا کردار دوغلا ہوتا ہے اور کہتے کچھ ہیں لکھتے کچھ ہیں لکھتے کچھ ہیں, لکھتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات جاودانی عطا فرمائی ہے اور حق یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کل نفسن زل اس کے تحت جو ہے بس انبیاء کرام علیہ سلاۃ وسلام کو ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے وہ زندگی عطا فرما دیتا ہے اور ایسی زندگی جو کہ ان کی دنیاوی زندگی سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم کی اپنی کبور میں باحیات حقیقی زندہ ہیں قبور ان حضرات کے لیے کوئی قید خانہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں جہاں چاہیں تصرف فرمائیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور کہ آپ علیہ السلام کو قبر میں زندہ ماننے کی بجائے جنت میں مانا جائے تو یہ زیادہ آپ کی عزت کے لائق ہے اور قبر میں زندہ ماننا ایک قسم کی گستاخی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی قبر منورہ کئی جنتوں کی جنت ہے اس لیے آپ کا اس میں تشریف رکھنا یہ گستاخی نہیں ہے حضرت شیخ عبدالحق الحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں سبحان اللہ جذب القلوب الا دیار المحبوب صفحہ نمبر 188 میں فرماتے ہیں کہ علامہ کونومی نے حضر حضور علیہ السلام کے قبر انور میں ہونے پر جنت میں ہونے کو ترجیح و فضیلت دی ہے تو جواب یہ ہے کہ جب عام اومنین کی قبر میں جنت کے باغیچے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ان سب میں افضل ترین جنت کا بہا ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آ حضرت کو قبر منورہ میں ایسا تصرف دیا گیا ہو اور ایسی حالت عطا فرمائی گئی ہو کہ آسمان و زمین اور جنت سب کے حجابات اٹھا دیے گئے ہوں بغیر اس کے کہ حضور علیہ سلام اپنے مقام سے آگے جائیں یا کہیں منتقل ہوں اس لیے کہ امور آخرت اور احوال برزخ کا قیاس اور اس دنیا کے احوال پر نہیں کیا جا سکتا جو مقید ہے اور جس کی حدود اور جہات نہایت تنگ ہیں تو کتنی زبردست بات یہ ارشاد فرمادی ہے حضرت غزالی زماں رازی دوراں علامہ سعید کاظنی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں آپ نے شیخ محق کی اس عبارت پر قبصرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اس عبارت سے بہت سے اشکال رفع ہو گئے احادیث کے درمیان تطبیق ہو گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صاحب لولاق صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام میں جلوہ گر ہیں اور بغیر اس کے کہ اپنے مقام شریف سے تجاوز فرمائیں یا کہیں منتقل ہوں زمینوں اور آسمانوں اور قبر انور امکنا کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو مساوی نسبت ہے اور ایک جگہ ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود ہیں اس لیے اللہ نے اس حجاب کو اٹھا دیا جو حضور کے ہر جگہ ہونے میں رکاوٹ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا شان جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے کیا شانیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں فرمایا کہ رہا یہ امر کے دنیا میں یہ بات ناممکن ہے کہ ایک ہی وجود کئی جگہ یکساں موجود ہو وہ جواب شاہ شاہ عبد الحق محدی سے دل بھی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح دیا کہ دنیا کی حدود جہاد بہت ہی تنگ آ... واقع ہوئی ہیں اور عالم دنیا قیود کے ساتھ مقید ہیں اس لیے عالم آخرت اور برزت کا قیاس اس دنیا پر نہیں کیا جا سکتا اور اس میں شک نہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بجا اور درست فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ مقید پر غیر مقید کا قیاس کر لیا جائے کسی کوتا اور تنگ نظر کو فراغ اور وسیع شہ کی طرح تسلیم کر لیا جائے اور اسی طرح ابن القیم ہمبری جو کہ شاگرد ہے ابن تیمیہ کا وہ لکھتا ہے کہ بلا شبہ آپ کا جسم راہ اور نرم ہے ایک دفعہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے بعد آپ پر ہمارا درود و سلام کیسے پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے اگر آپ قبر انور میں موجود نہ ہوتے تو یہ جواب غلط ہو جاتا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حق تعلیٰ نے آپ قبر پر فرشتے مقرر فرما دیے ہیں جو آپ کو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابو بکر و عمر کے درمیان باہر نکلے اور فرمایا اس طرح ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے یہ کتاب روح میں جو ہے آف ابن القیم نے جو ہے وہ لکھا ہے تو یاد رکھیے کہ امام اہر سنت مولا شاہ احمد رضا خار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قربت اطحر یعنی وہ زمین کے جسم انور سے متصل ہے کا بزمہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے بلکہ جو ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے فداور رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے اس پر امت کا اجماع بھی ہے یہ صرف اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہی بات نہیں بڑے بڑے فکہ نے یہ لکھا ہے اجماع امت ہے یہ نبی پاک صلاحت وسلام کے مبارک جسم کو زمین کا جو حصہ چوم رہا ہے وہ کعبۂ معظمہ سے بھی افضل ہے بلکہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی ع جو کہ چاروں آئمہ کرام میں سے ایک بڑے مشہور آیا آیا آیا امام ہیں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ زمین جو سرکار کے جسم پاک کو چھو رہی ہے وہ ہر چیز سے افضل ہے حتہ کہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے اللہ اکبر کبیرا اور امام ابو یمن ابن اثاکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جواہر البہار میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو حصہ جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ ہر چیز سے افضل ہے حقہ کہ کعبہ معظمہ سے بھی افضل ہے اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو مٹی آپ کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے طرح کے طور پر وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اور امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بے شک آپ کی قبر کی جگہ زمین کا سب سے افضل حصہ ہے اس پر مزید بھی دلائل ہیں لیکن یہ چند باتیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو میرے محترم اولامی لامی بھائیوں اندازہ کر لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کی تیازمتیں ہیں اور حیات النبی جو کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ الحمد ہمارا ہی نہیں صدیوں سے ہر مسلمان کا عقیدہ چنانچہ ایک مزید حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ حدیث اگر آپ دیکھیں تو مصنف الرزاق میں مسند ابی یعلا میں صحیح ابن حبان میں حلیت الاولیاء میں فردوس الاخبار میں سیرت ابن اسحاق میں شرح السنہ میں سنن نسائی میں تاریخ درجان میں القشریہ میں السن القبرہ میں تاریخ اسبہان میں کتاب الزہد میں المعجم القبیر میں نواد الصول میں یہ تمام حدیث صحیح سند و متن کے ساتھ آپ کو ان شاء اللہ کا ملے گی کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت قطرت موسا علیہ السلام کی قبر پر وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو اندازہ کر لیجئے کہ سرکار علیہ السلات و نے ان انبیاء کرام کو بھی جو ہے وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو حیات انبیاء ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی بالکل ہوئی کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے ایک اور حدیث میں یہ الفاظ اس طرح آئے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں حضرت موس علیہ السلام کے پاس سرخ پیلے کے قریب آیا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے سبحان اللہ تو بہرحال یاد رکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا سرکار اور انبیاء کرام رام رحمۃ الصلاۃ وسلام کی حیات تو ظاہر ہے کہ مسلمہ ہے اللہ تعالی نے اولیا کو بھی کیا شام فرمائی ہیں ہولیات الہولیا والے سے اور تاب زہد کے حوالے سے یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ان خوش نصیب اولیا ملتے ہیں جو کہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت بھی فرماتے ہیں اور شیبان بن جسر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی لہد میں داخل ہوا اور میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص بھی تھا جب ہم نے لہد پر اینٹیں لگا کر برابر کر دیا تو ایک اینٹ گر گئی ہم نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نے اس شخص سے جو کہ میرے ساتھ تھا کہا کیا تو نے دیکھا اس نے کہا کہ خاموش رہو جب ہم قبر کو بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے پاس آئے اور اس سے ہم نے پوچھا کہ تمہارے والد کیا عمل کیا کرتے تھے اس نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا ہے ہم نے بیان کیا تو اس نے کہا کہ میرے والد پچاس سال تک رات کو قیام کرتے رہے جب صبح ہوتی تو وہ ہر روز یہ دعا کرتے اے اللہ اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو مجھے بھی یہ عطا فرما تو اللہ نے ان کی اس دعا کو رد نہیں کیا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا تو الحمد یہ ثابت ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولیاء بھی قبر میں نماز پڑھتے ہیں اولیاء بھی قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور رابی نے اپنی روایت کردہ حدیث کو ہر لحاظ سے ثابت کر دیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مطلب نماز پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیے دوستو اللہ تعالی کا کتنا کرم ہے اپنے اولیاء پر تو جب اولیاء قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں بالکل ہیں بالکل ہیں مسلم شریف میں ہے کہ بیت المقدس میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ حضرت موس علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یہ کم گوشت والے گنگریالے بالوں والے تھے گویا قبیلہ شنو سے ہوں اور حضرت عیسی علیہ السلام کو دیکھا وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ عربا بن مسعود سک کے مشابہ ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ تمہارے آقا یعنی خود حضور کے مشابہ ہیں آخر نماز کھڑی ہوئی میں نے ان کی امامت کروائی جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کہنے والے نے کہا اے محمد یہ مالک جہنم کے داروگاہ ہیں یہ مالک جہنم کے داروگاہ ہیں انہیں سلام کیجیے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سلام کرنے میں پہل کی اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں عبد العزیز کی سند سے بیان کیا ہے تو دیکھیے اپنی قبور میں انبیاء جو ہیں وہ آزاد ہیں وہ قید نہیں ہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھی انہوں نے بیت المقدس میں حج بھی کرتے ہیں اور ایک اور روایت بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت موس علیہ السلطلام کو دیکھا ان کے بال شریف پریشان تھے نو کے ہیں آدمی ہیں حضرت عیسی علیہ السلام سے ملا سرخ و سفید رنگ کے خوبصورت آدمی تھے ایسے لگتے تھے کہ ابھی ابھی حمام سے نکل کر آئے ہیں اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ بالکل میری طرح کے ہیں وہ بالکل میری طرح کے تھے اس حدیث شریف کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات خانہ کعبہ میں ایک نہایت خوبصورت آدمی کو دیکھا کہ پانی کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے پاؤں یا ایڑیوں پر گر پر گر, رہے گر رہے تھے یہ شخص نہایت عقیدت سے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا گیا یہ عیسیٰ بن مریم ہے یہ عیسیٰ بن مریم ہے اور ایک اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے حیات النبی کے دلیل کے طور پر پیش کروں کہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام سے مسجد اقسام میں ملے تھے اور حدیث ابھی ذر اور مالک بن ساسا کی حدیث میں واقعہ معراج میں ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے آسمانوں میں ملے تھے آپ نے ان سے کلام کیا اور انہوں نے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور یہ حدیث معراج بڑی مشہور مطلب یہ ہیں کہ جن میں انبیاء کرام علیہم السلاط وسلام کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو نبی پاک علیہ صلاحت وسلام کی جو ہے وہ ہوئی ہے اب یہاں پر ایک اور دلیل میں مکتوبات شریف کے حوالے سے پیش کرتا ہوں مکتوبات شریف کے حوالے سے امام ربانی مجد الانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ جب جنوں کو قدرت الحیہ سے یہ طاقت حاصل ہے جنات جن کو قدرت الحیہ سے جب یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر عجیب و غریب کام سر انجام دیتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ طاقت عنایت فرما دے تو کون سی تعجب کی بات ہے اور ان کو دوسری مثالی بدنوں کی کیا ضرورت ہے اسی طرح بعض اولیاء سے منکور ہے کہ وہ آنے واحد میں متعدد مقامات پر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے مختلف اقسام کے کام وقوع پذیر ہوتے ہیں اور حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں بھی لکھتے ہیں کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے بعض ولیوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے ایک آن سے متعدد مقامات میں اپنے جسموں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں الحمد تو جب مقام ولایت یہ ہے تو مقام رسالت کیا ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث آپ سماعت فرما رہے ہیں بزرگان دین کے اقوال بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں جن سے حیات العبیا کے دلائل ہم الحمد سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر میں ایک اور بھی آپ کو مطلب بات بتاتا چلوں ممکن ہے کہ آپ میں سے اکثر بھائیوں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہو جو کہ بھی آپ سنیں گے یونس بن بقیر حضرت ابوالعالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے قلعہ تسترفتح کیا حرمضان کے گھر مال و متا میں ایک تخت پایا جس پر ایک آدمی کی میت رکھی ہوئی تھی ان کے سر کے قریب ایک مصحف تھا ہم نے وہ مصحف اٹھا کر دیکھا اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کر دیا یعنی مجاہدین اسلام نے جو ہے وہ حرمضان کے گھر میں جو ہے وہ ایک تخت پایا تھا قلعہ فتح کیا تھا ایک انتہائی کی ہوئی تھی اور وہ مصحف انہوں نے حضرت عمر فاروق کی طرف بھیج دیا حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب کو بلایا تھا انہوں نے اس کو عربی میں لکھ دیا عرب میں پہلا آدمی میں ہوں جس نے اسے پڑھا میں نہ پڑھا ابو خالد بن دینار کہتے ہیں میں نے ابوالعلیہ سے کہا اس صحیفے میں کیا تھا جو کہ اس میت کے ساتھ تھا انہوں نے کہا تمہارا احوال و امور اور تمہارے کلام کے ہجے ہیں اور آئندہ ہونے والے واقعات میں نے کہا کہ تم نے اس آدمی میت کا کیا کیا انہوں نے جواب دیا ہم نے دن کے وقت متفرق طور پر تیرہ قبریں کھود جب رات آئی ہم نے ان کو دفن کر دیا تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ وہ لوگوں سے مخفی رہیں اور کوئی انہیں قبر سے نکالنے نہ پائے میں نے انہیں کہا ان سے لوگوں کی کیا امیدیں وابستہ تھی لوگ کیوں نکالتے انہوں نے کہا جب بارش جھک جاتی تو لوگ ان کے تخت کو باہر لاتے تو بارش ہو جاتی اللہ اکبر کبیرہ اس تخت کو جب باہر لاتے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا اللہ تعالیٰ پانی رحمت کا پانی عطا فرما دیتا میں نے کہا کہ تم اس نیک آدمی کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو وہ کون تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام اللہ اکبر اور یہ حدیث امام ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ سرکار علیہ سلاط و السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا دانیال علیہ صلاطلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں امت مصطفیٰ دفن کرے جب ابو بھوسا اشعری نے قلعہ پستر خدا کیا تو انہیں تابوت میں اس حال میں پایا کہ ان کے تمام کے برابر چل رہی تھیں چل رہی تھیں اللہ اکبر کبیرا تو انبیاء کرام زندہ ہیں صدیوں پہلے دنیا سے پردہ فرمانے والے حضرت سیدنا داد خلیال علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے یہ دکھ مجھے امت مستفا دفن کرے اندازہ کر ہے کہ وہ اس وقت بھی صحیح گزر چکی ہیں صحابہ نے ان کا دیدار کیا ہے یہ حدیث البدایہ و میں آپ کو ملے گی دلائل النبوہ میں ملے گی کتاب الاموال میں ملے گی تاریخ تبری میں ملے گی ہاک میں ملے گی فتوح البلدان میں ملے گی المخلی میں ملے گی یہ ساری کتابیں میں نے آپ کو بتا دی دانیات والام کی تو اب آپ مجھے بتائیے خود بتائیے اپنے دل سے فتوا لیجئے کیا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں بلا شک و شبہ ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ درجے اور یہ رفعتیں اور یہ بلندیاں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ نہ ہوں جبکہ شہید کی زندگی کی بارے میں نص قطعی ہے قرآن پاک میں حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مزید تنگ دِسیں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا ہر جمعے کے روز مجھ پر کسرت سے درود پڑا کرو اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعے کے روز مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اب جو, بھی جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا وہ درجے میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا تو سرکار پر درود پیش کیا جاتا ہے یقیناً سرکار علیہ السلام حیات ہیں نہ ہوتے تو پیش کیسے کیا جاتا ایک اور حدیث پر سن لیجیے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ابن ماجہ یعنی صحاستا کی حدیث ہے مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ درود شریف پڑا کرو کیونکہ وہ حاضری کا دن ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں تم میں سے کوئی بھی درود نہیں پڑھتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود شریف پڑتا رہتا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ پیشی بعد از وفات بھی ہوگی تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے بس اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے الحمد تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو مزید آپ حدیث سماعت فرمائیے حضرت سیدنا انس بن مالک ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا شک و شبہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر تم میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہوگا اللہ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر حاجتیں آخرت کی اور تیس حاجتیں اس دنیا کی نیز ایک فرشتہ اس کا موقل بنا دیا جائے گا جو کہ اس کا درود لے کر اس طرح میری قبر میں آئے گا جیسے تمہارے پاس کوئی تحائف لے کر آتا ہے جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا وہ فرشتہ مجھے اس کے نام نصب اور خاندان کی اطلاع و خبر دیتا ہے بس وہ درود میں اپنے بس و درود میں اپنے نورانی صحیفے میں لکھ لیتا ہوں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کے اس درود کو میں اپنے نورانی صحیفے میں لکھ لیتا ہوں آپ کو حوالے چاہیے اس حدیث کے سن لیجیے شوب الحقی اطرب و بتر ہیب قنزل امال القول البدی ان تمام کتابوں میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے اور میرے آقا علیہ سلاۃ وسلام کی شان آپ سماج فرمائیے کیا شان ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الحمد للہ الحمدللہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ زمین میں سیر کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں مزید فرمائیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امت محمدیہ کا جو فرد بھی آپ علیہ السلام پر درود پڑتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا ہے ایک فرشتہ آپ سے عرض کرتا ہے کہ فلاں آدمی آپ پر اس طرح درود پڑتا ہے اور مطلب یہ بھی حدیث میں ہے اے عمار اللہ کا ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے تمام مخلوق کی بات سن لینے کی طاقت عطا فرمائی ہے کیا تک وہ میری قبر منورہ میں پر کھڑا ہے جو کوئی بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے یہ فرشتہ مجھ کو وہ درود پہنچا دیتا ہے اور بازار کی روایت میں ہے کہ جو کوئی مجھ پر قیامد کے تق کے لیے درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس آدمی کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے وہ درود پیش کر دیتا ہے تو جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آواز کو بھی وہ فرشتہ سن رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی شان جو ہے وہ کیا ہوگی اور اس پر تو سورہ نمل کی آیتیں ہیں اللہ تعالی نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان چیونٹیوں کی وادی پر آئے ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تو حضرت سلیمان اس کی بات سن کر مسکرا کر ہنسے بات سن کر مسکرا کر ہنسے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے چیونٹی کی آواز سن لی تھی اور یہ تفسیر معالم التنزیل میں روح المعانی میں روح البیان میں کشاب میں حیات الحبان میں تفسیر جلالین میں تفسیر جمل میں تفسیر مظہری میں تفسیر مدارک میں ہر جگہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ تین میل کی دوری سے چیونٹی کی آواز کو اللہ کے جلیل القدر نبی نے سن لیا آج کسی بھابی دیو بندی کے کان میں لال بیگ بھی ڈال دو کوئی بڑا سا گرگڑ بھی ڈال دو تو وہ اس کی آواز کو نہیں سن سکتا لیکن اللہ کے جلیل القدر نبیوں کی جو ہے وہ آپ سماہ کا عالم دیکھیں جب حضرت سلمان علیہ السلام تین میل کی دوری سے چیونٹیوں کی آواز کو سن سکتے ہیں تو آج میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ کے درود و سلام کو بھی سن سکتے ہیں ہماری یا رسول اللہ اس پکار کو بھی سن سکتے ہیں ہمارے سلام مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام اس کو بھی سن سکتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور کوئی اس میں شبے کی بات جو ہے وہ نہیں ہے الحمدللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہوا کیونکہ قرآن کریم میں جو انبیاء کرام کا ذکر ہے اور جن کا ذکر نہیں بھی ہے میرے آقا سب نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو درجہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا ہو میرے آقا کو ملا ہو سب سے بڑھ کر درجے میرے آکا کو ملے ہیں اس سورت نو میں جان آخ جان آخ جہاں آخ سچ آخ رب دی میں شان آخان جس شان تو شانہ سب بڑیا درت الناس کی حدیث بھی سماعت فرما لیجیے سیدنا ابو اماما باہری سے روایت ہے کہ میں نے آکا علیہ السلام کو فرماتے سنا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تو مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود وہ مجھے سنائے گا حالانکہ میں مدینہ منورہ میں ہوں گا اور میری امت زمین کے مشرق و مغرب میں ہوگی اور فرمایا اے ابو امام میری ساری امت کو میرے روزہ شریف میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا یعنی میں تمام مخلوق کے کی آواز سنوں گا اور اسے ملاحظہ کروں گا اللہ اکبر انیس الجلیس کے حوالے سے یہ حدیث بھی ہے کہ میرے اصحاب میرے, اے اے میرے اصحاب اور میرے بھائیوں مجھ پر ہر پیر اور جمعہ کے روز درود پڑا کرو میری وفات کے بعد میں بلا واسطہ تمہارے درود کو سنتا ہوں تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے کی ترغیب جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے اور اسی طرح جو ہے آپ مزید دلائل بھی سماج فرما لیجیے چند ایک دلائل میں مزید موضوع پر جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں سکہ ہیں فرماتے ہیں یہ مطلب جو روایت ہے شعب الایمان تہذیب تاریخ دمشق احیاء، العلوم وغیرہ میں شفا شریف وغیرہ میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کرتے ہیں کہ آپ ان کا سلام سنتے اور سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں حامل کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اسی طرح میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام دیکھیے حضرت سعید بن مصیب سے روایت ہے کہ ایام قرہ کی راتوں میں یعنی یہ جب ابلیس کی فوجوں نے مکہ مدینے پر حملہ کیا ہوا تھا تو مسجد نبوی شریف میں تین دن تک آزانے نہیں ہوئی تو وہ دنوں کی یاد ہے کہ ان راتوں میں میں نے خود کو یوں پایا کہ مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہ ہوتا تھا جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو مجھے قبر سے اذان کی آواز آتی تو میں آگے بڑھ کر اقامت کہتا اور نماز پڑھ لیتا جبکہ اہل شام مسجد میں گرو در گروہ آتے اور کہتے اس پاگل بوڑھے کو دیکھو اللہ اکبر یہ یزید کی فوجیں جو تھی انہوں نے قتل عام کیا تھا اور شہید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا دیا تھا تاکہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھے تو وہ ان کو دیوانہ ہی سمجھتے تھے اگر دیوانہ نہ سمجھتے ہوتے تو ان کو بھی شہید کر دیتے تو انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ پوز کیا ہوا تھا ویسے تھے یہ سرکار کے دیوانے ہی تو کہتے ہیں کہ تین دن تک اذانیں تو نہیں ہوئیں مزہ میں لیکن سرکار کے روزے سے میں ازان کی آواز سنا کرتا تھا تو وہ حدیثوں کی شاید ہو گئی یا نہیں ہو گئی کہ سرکار علیہ السلام اور انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز ہیں وہ ادا فرماتے ہیں الحمدللہ بلکہ اقامت بھی ہوتی ہے اذان بھی ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی تین نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سرکار علیہ صلاط و السلام اور انبیاء کرام علیہ السلاطلام کو جو ہے وہ یہ شان عطا فرمائی ہیں اور اسی طرح میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ انبیاء کرام حج بھی کرتے ہیں امبیائی کے رام رحم الصلاۃ وسلام جو ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ کرم نوازیاں عطا فرمائی ہیں ابن بخاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے اکیلے حج کیا اور حج سے پہلے مدینہ طیبہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے لیے مطلب جو ہے وہ حاضری دی پس میں مدینے میں داخل ہوا آپ کی قبر انور کی زیارت کی حجرہ پاک کے قریب بیٹھ گیا میرے بیٹھنے کے دوران ہی شیخ ابو بکر دیار بکری حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجہ شریف کے سامنے کڑے ہو کر ارض کیا السلام و یا رسول اللہ تو میں نے حجرہ شریف سے سرکار کے روزے سے آواز سنی و السلام یا ابو بکر راوی کہتا ہے میں نے شیخ ابو نصر سے پوچھا اے میرے آقا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے سلام کا جواب سنا تو انہوں نے فرمایا میں نے اور اس وقت جتنے لوگ حاضر تھے سب نے سرکار کی مقدس آواز کو سنا ہے سب نے سرکار علیہ السلام وسلام کی مقدس آواز کو جو ہے وہ سنا ہے تو میرے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ الحمدللہ اپنی مقدس آواز بھی اپنے بعض خوش نصیب امتیوں کو جہیں وہ سنا دیتے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی فرمایا ہے تِلْكَ الرَّسُولُ فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتِ یہ رسول ہیں کہ ہم نے انہیں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ جسے سب پر درجوں بلند کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اب سورہ اسرا میں بھی فرمایا ایسا کا رب مقام محمود قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد بیان کریں مقام محمود ہے کیا اس سے مراد شفاعت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت کہ سرکار علیہ السلام سے سوال ہوا مقام محمود کیا ہے حتیٰ کہ لوگ مقام شفاعت پر نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے بس اللہ ان کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا سرکار علیہ السلام مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا وہ شفاعت ہے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت فرمائیں گے تو بہرحال میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک وطالعہ جلا جلال ہُو ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے آپ اگر علامات کی بھی ان پر بھی حدیثیں پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے اور آقا علیہ سلام کے روزہ انور پر سرکار کو یا رسول اللہ کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کریں گے سلام بھی عرض کریں گے اور سرکار کی آواز بھی آئے گی سرکار ان کو جواب بھی عنایت پروائیں گے الحمد الحمدللہ الحمد تو حیات الانبیاء علیہم صلاحت کے موضوع پر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان آج کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے اور انبیاء کرام علیہ السلاط وسلم کی حیات جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مطلب یاد رکھیے کہ شک اور چبے کی بات نہیں اور اجماع امت سے یہ بات ثابت قرآن کریم کی آیتوں سے بھی استدلال کیا جاتا ہے اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں بھی ہیں حدیثیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں امام بے حقی رحمتہ اللہ علیہ نے مستقل رسالہ لکھا ہے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فکہ آئمہ دین کے اقوال بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں اللہ تبارک کا بطالہ اپنے انبیاء علیہم السلط والسلام کے درجات کو بہت بلند فرماتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے نظریات اور عقائد کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم الحمد اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اللہ تعالی اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر بالآت بال ایمان نصیب فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین وما علین اللہ گلمین تو الحمدللہ للہ آج آپ نے حیات امبیا علیہ وصلاۃ والسلام کے موضوع پر بیان سماتے میں آپ کو دے سکوں تو جو باتیں جو بات چند دن پہلے کی تھی اللہ کا شکر ہے جی اس بات پر بھی ہم نے الحمد مطلب جو ہے وہ جو نیت کی تھی اور کہہ دینا بھی جو ہوتا ہے ارادہ ہے وعدہ ہے جو بھی ہے الحمد اس کے مطابق یہ بیان بھی ہو گیا امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی چند بھائیوں نے ریکارڈ کیا ہوگا اور ان اللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو یوٹیوب پر یا اپنی مختلف ویب سائٹس پر ان شاء اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے ان اللہ تعالیٰ تو اب آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ کچھ دیر محفل نعت کو سجائیں ان کی سرکار دو عالم علیہ صلاح و کی نعتیں سنیں اور سنائیں محفل نعت ہم سناتے ہیں محفل نعت ہم سجاتے ہیں محفل نعت ہم سجائیں گے ان کے ہم ذکر سے ان کو ہم ذکر سے جلائیں گے ان کے ہم ذکر کو عام کریں گے سرکار للاط والسلام کے مبارک ذکر کو اور سرکار کے ذکر کو عام کر کے ان کو جلائیں گے جو سرکار سے جلتے ہیں ان شاء اللہ تبارکہ و تو جو بھائی بھی یا کوئی سسٹر اگر ناچری پلے کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر لیں میں انشاءاللہ شاء اللہ مائک چھوڑ دوں گا جو اسلامی بھائی بھی یا کوئی سسٹر نارسری پلے کرنا چاہیں تو مائک پر تشریف لا سکتے ہیں تو ہیں کوئی نارسری پلے کرنے والے